امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ کا خطبہ دو سو اس خطبے میں حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں عالم تم سے ادائے شکر کا طلبگار ہے اور تمہیں اپنے اقتدار کا مالک بنایا ہے اور تمہیں اس زندگی کے محدود میدان میں مہلت دے رکھی ہے تاکہ سبقت کا انعام حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو کمرے مضبوطی سے کس لو اور دامن کردان لو بلند ہمتی اور دعوتوں کی خواہش ایک ساتھ نہیں چل سکتی رات کی گہری نیند دن کی مہموں میں بڑی کمزوری پیدا کرنے والی ہے اور اس کی اندھیاریاں ہمت و جرت کی یاد کو بہت مٹا دینے والی ہیں